اگر آپ قرآن کھول لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا جس نے کھولنا ہے وہ کھولنا سلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ عاوض بلّہ من الشیطان الرجیم یہ سورت القح ہے آخری آیات ننانوے نمبر عائد سے ہم پڑھیں گے ننانوے سے لے کر ایک تک سورت القح پارہ اتنی دیر آپ نکالیں سورت الصاحب سولہ پارہ آخری آیات یہ <سؤال> سورہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے رات کے وقت اس بن حدین جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا بیٹا یحییٰ ان کے قریب سویا ہوا تھا کہ گھوڑا بدھکنے لگا انہوں نے قرآن کی کراس کو بند کیا تو گھوڑے میں بھی اس کی تربیت جاتی رہی دوبارہ کراس شروع کی تو پھر بدھکنے لگا حتیہ کہ آخر کار انہوں نے نماز کو ختم کیا اور آسمان پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک بادل ہے اور اس میں چراغ دکھائی دیتے رسول ترین صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے صبح کو جب یہ کیفیت عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سکینہ تھی جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی وہ ایک سرشتے تھے جو قرآن کو سنتے تھے صورت الحمد کا چناؤ اسی لیے میں نے کیا اپنے واسطے اور آپ کے لیے کہ ہم انتہائی پور اشوک دور سے گزر چکے ہیں اگر گزر رہے ہیں اور اب اگر اب بھی نہیں کوئی مانتا کہ ہم پر صلیبی حملہ ہو چکا پوری امت پر تو یا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہتا یا آسے بد کیے ہوئے ہیں یا پھر انہیں کا ساتھ ہے جو حملہ کر رہے ہیں اب تو کوئی بات جھکی چھپی نہیں رہی کہ عیسائی جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں یہودی ان کے ساتھ ہیں اور وہ اسلام اور مسلمین کو صفائی ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں پہلے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کو گالیاں دی صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم و صبی و سلم ابی و اس کے بعد اب وہ مکہ اور مدینہ مدینہ کو گالیاں پکنے لگے اور ہر روز نئے سے نیا بیان باوجود اس کے کہ ہمارے حکام نے یعنی ہمارے ملک کے حکام نے تو مسلمانوں کو اس بے دردی سے قتل کیا کہ شاید اس طرح سے مکھیاں اور مچھر اور مولی جانور بھی نہیں مارے جاتے اس کے باوجود بھی وہ ان سے راضی نہ ہوا اور ہر روز حملے کی باتیں ان حالات میں سورت القح بہت بڑی ڈھال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ سورت القح کی پہلی میں اور آخری دس آیتیں دونوں روایتیں علیحدہ علیحدہ ہیں مسلم میں بھی مسلم احمد میں بھی نفائی میں بھی اور دیگر سنن کی کتب میں بھی کہ یہ دس آیتیں پہلی یا دس آیتیں بعد والی یہ دجال سے بچاؤ ہے ڈھال ہے یہ ڈھال اسی وقت ہے جب انہیں سوچ سمجھ کر پڑا جائے ان پر ایمان لایا جائے اور ان کے مطابق اپنے عمل کو درست کیا جائے پہلی آیات میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہماری کوئی عجیب نشانی نہیں تھے وہ بلکہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی لوگ قیمت ادا کیا کرتے ہیں ایمان کی تو ہم ان کی حفاظت اسی طرح کیا کرتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کی وہ ایسے کمزور لوگ تھے جن کے پاس توحید پر رہتے ہوئے اس معاشرے کے اندر زندہ رہنے کے لیے کوئی اخباب نہ تھے یہاں تک کہ نہ والدین تھے جو پناہ دیتے نہ قبیلے تھے نہ کوئی اور ملک تھا جہاں وہ بھاگ سکتے اور یہاں تک کہ وہ اپنا ایک وقت تک کھانا بھی نہ اٹھا سکے تین سو نو سال کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے کسی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا معلوم ہوا کہ وہ اس افراتپری میں گئے کہ ان کے پاس ایک وقت تک کھانا بھی نہیں تھا اور تفاصر میں تو یہ لکھا ہے بنی اسرائیلی روایات ہیں جو قرآن سے تکراتین نہ بیان کی اجازت ہے کہ وہ تو میلے کے دن کھیلتے کھیلتے بہانے سے منظر سے غائب ہو گئے ورنہ یوں تو انہیں تو نکلنے نہ دیتا ہے ان کا ایک طرف معاملہ دیکھیے توکل کا کہ توکل کس قدر ہے انہیں نہیں پتا کیا ہوگا کل وہ اس غار میں چلے گئے اور رب جلال والاکرام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اور توکل اختیار کرنے والوں کی قدر دانی اس قدر ہے فدرب نہ اللہ آزان ہند سلی نہ ہم نے ان کے کان تھپک دیے اور کئی سالوں کے لیے اس غار میں سلا دیا کروٹیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدلتے تھے بڑے پیار سے فرمایا کہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے کتے کو ہم نے ان کی غار کے دہانے پر بٹھا دیا وہ بھی ایک ہیبت اور حفاظت کا باعث بنا اور ان کی آنکھیں کھلی ऐसे ایسے معلوم ہوتا تھا جاگ رہے ہیں. تاکہ کوئی شخص میں نقصان نہ پہنچا سکے کہا اگر کوئی دیکھ لے ان کو تو حید زدہ ہو جائے اور ڈر کر فرار اختیار کرے یوں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے ہمیں اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے اگر ایسے ہی حالات آ گئے ہیں اور بعض لوگوں پر شاید بالکل اصاب الق بڑے حالات ہوں اور بعض کے اوپر دوسرے حالات پر چند آیات کو منتب کرنا گمراہی بنے گی قرآن وسیع ہے سنت وسیع ہے اس میں جس کے جو حالات ہیں اس کے مطابق رہنمائی مل رہی تو جو لوگ کمزور ہیں اور جن پر تباغید بری طرح سے مسلط ہیں اور انہوں نے تمام طاقت اور اسباب کے سوتوں پر قبضہ جما لیا اور بےغیرتی کا یہ عالم ہے کہ مکہ اور مدینہ پر حملے کا بھی اس نے کہہ دیا اس کے باوجود ہم نے سعودی عرب کا ایک بیان نہیں پڑا جس کے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں اگر وہ قربانی لینا چاہے تو پوری امت قربان ہو جائے گی اور کبھی بھی امریکہ کامیاب نہ ہو سکے گا مگر افسوس کہ وہ جہاد کا سبق بھول چکے ہیں تو یہ آیات آخری ہیں یہ بھی ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرواتی ہے اور اسی موضوع پر کہ دجل سے بچنے کے لیے دجال اسی کو کہتے ہیں جو بہت بڑا دھوکے باز ہو امریکہ بھی ایک دجال ہے مگر وہ دجال سب سے بڑھ کر ہوگا ہے اتنا بڑا کہ ہم امریکہ کے دجل کو بھی بھول جائیں اور کیا پتہ کہ ہم آہستہ آہستہ اسی زمانے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور کیسی خوفناک دیں انقریب برپا ہونے والی ہیں مگر مجھے تو اپنی اور آپ کو اپنی اور اپنے اہل کی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا کل تو آنے والا اللہ رب العزت کے علم میں ہے ہمیں آج کیا کرنا چاہیے اور صبح کی کیا تیاری ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں تو اپنا حساب دینا ہے کیا خبر کہ ہم کوشش کریں اور اللہ اس میں کتنی برکت ڈال دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بترک نہ یوم با برک نہ با یوم یمسی با اس دن باز کو بعض کے اندر جیسے موج موج کے اندر داخل ہوتی اس طرح چھوڑ دیں گے یہ ماشر کا بیان ہوا یہ بات لوگ نے لوگوں نے ان کو محسرین نے پچھلی آیات کے ساتھ متعلق کیا اور کیا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی وہ جو ذلکرن نے بنائی تھی تو یا جو جو ماجوج اس حال میں نکلیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے مضطرب ہوں گے اس سے اضطراب مراد ہے جیسے سمندر میں اضطراب ہوتا ہے اور اس کی ایک موج دوسرے میں گھسی جا رہی ہوتی ہے نو صفا کے سور اور سور میں پھونک دیا جائے گا جمع جمع پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے اس دن کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بھاگ سکے وہ جَهَنَّمَ جہنم یوم عَرْضًا اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لا دھریں گے بالکل سامنے ہوگا تب لکھ کے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جہنم ان کے سامنے لا کر اللہ تبارت و تعالیٰ یوں رکھ دے گا کہ ان کے اور جہنم کے مابین کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے گی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کو ستر لگاموں کے تحت لایا جائے گا اس کی ستر لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے یہ سب کچھ جو ہے اس وقت ہم حقیقت اس کی نہیں جان سکتے کہتی اس کی نہیں جان سکتے اس سے یہ نظر آتا کہ جہنم مل کی کتنی ہولناک اور وسیع مخلوق ہے یہ کون لوگ ہیں جن پر جہنم کو کھول کر سامنے کر دیا گیا اللہ جینا وہ لوگ اب یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جو دجال کے دجل سے وہاں ہوا ہے یہ دس آیات پہلی یہ ہے اللہ جینا وہ لوگ کانت اتو عن ذکری جن کی آنکھیں غطا میں تھی پردے میں تھی میرے ذکر سے ان کی آنکھوں پر پردے بھی چھائے ہوئے و کانو ل یس نما اور وہ سننے کی استطاعت کھو چکے اس لیے لہوم قلوب بلا یس نار و لہوم لا سیرون ابیزانی یہاں نہیں آتا الاغا سرون یہاں پر آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ہیں کہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور ان کی آنکھیں ہیں لا سیرون ابی ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے و آزان اللہ یسماؤن ابیا کام ان سے سننے کا کام نہیں لیتے یہ لوگ جو ہے یہ الاائے کہ کل انام بل و یہاں نہیں آتا یہاں مجھے اشتباہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا کہ یہ لوگ غاطل ہیں یہ بدترین لوگ ہیں تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے کان اللہ کی باتیں سننے کے لیے بند ہو چکے تھے جن کی آنکھیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اندھی تھی اور جن کے دل اللہ کے لیے سوچنے اور سمجھنے سے عاریف تھے یہ وہ لوگ تھے جو آج جہنم کے سپوٹ کیے جا رہے ہیں جو بھی جی بلا کل انام بل ہوں ادل وہ یہ لوگ کل انعام ہے چوپاوں کی طرح ہیں بل ہوں ادل بلکہ چوپاوں سے اس لیے بدتر ہیں کہ چوپاوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا بس اسی قدر کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سنگ بکری کو مارا بدلہ دلوا دیا گا پھر سب مٹی ہو جائیں گے پھر کافر کہے گا یا لئی تنی کن تو اکاش کے میں بھی مٹی ہو جاتا تو یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں تو معلوم ہوا کہ جو شخص سوچنے اور سمجھنے سے کام لیتا رہے گا جو اللہ کی آیات میں غور کرتا رہے گا اور ان کی تطبیق کرتا رہے گا قرآن کو اور سنت کو اور واقعاتی زندگی کو علیحدہ علیحدہ رکھنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی گمراہی ہے یہ گمای صوفیاء نے پھیلائی کہ تم اپنے حجرے میں بیٹھ کر بس اللہ کا ذکر کرتے ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے مدرسہ چلاتے رہو اپنی مسجد کے معاملات اور دروس بس یہ سنبھالے رکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر تبصرہ ہی نہ کرو کوئی ضروری ہے تبصرہ اگر ہم باقی توحید پر کام کرتے اور اس پر ہم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے تو یہ رہنمائی کون کرے گا کیا خود کہا احمد بن حمبل اللہ نے اپنے چچا کو کہ چچا جاہل تو اس لیے نہ بولے کہ اسے رہنمائی کی اہلیت حاصل نہیں اور عالم اس لیے نہ بولے کہ اسے جان بچانا ہے تو اللہ کا دین کون بتائے گا اگر وہ راما حق کا بھی اکراہ کا فائدہ لے لیا کرے تو پھر دین دنیا سے محتوظ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا لا لات امتی اور کہ ایک گروہ میری امت میں سے ہمیشہ حق پر قتال کرے گا اور حق پر غالب رہے گا حق بتاتا رہے گا حق بتانے والے کبھی ختم نہ ہوں گے تو آج ان حالات میں غیرت سے سرشار ہونا اور کفر کو پہچاننا اور کفار کو پہچاننا بہت وہ لوگ ہیں جو کفار کی پہچان تو رکھتے ہیں جذباتی طور پر اب جو ظلم کیا گیا ملک کے اندر اس کے بعد بہت لوگوں کو پہچان ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی کا ترک یہ تو واقعی فلاں یہ واقعی فلاں یہ ساری پہچان جذباتی ہے آج اگر امریکہ کا حملہ ہوتا اللہ نہ کرے اور یہ شخص کلمہ ما تیوہ پھر سے پڑھتا ہے سب کچھ بھول جائیں گے اصل پہچان وہ ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں انسان کا شعور بن گیا ہو وہ کفر کو پہچانتا کفر اور اسلام میں فرق جانتا ہو صرف اور توحید میں اسے فرق معلوم ہو وہ جانتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا ہے تابوت کی عبادت کیا ہے تابوت کسے کہتے ہیں تعبت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے ہمیں ان حالات میں اور پہلو نے کون سا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا کی؟ کیونکہ دین کے سمجھنے میں سب سے بڑھ کر تقسیم جو ہے یہی طائفہ منصورہ ہے جو رسول کریم کے وقت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سب سے پہلے اللہ کے رسول تھے علیہ السلاط وسلم پھر تعویین تا تبہ تابین پھر اس کے بعد آنے والے محدثین کرام آئمہ نظام اور آج تک جو راستہ چل رہی ہیں وہی لوگ ہیں ہمیں پچھڑوں سے سبق لینا ہوگا ہر شخص یہ کہے کہ میں زیرو میٹر سٹارٹ ہوتا ہوں اور پیچھے پیچھے شاید اسلام میں کبھی ایسے مسائل پیش نہیں آئے کہ پہلے ہمیں ہمیں پیش آئے تو یہ ہرگز غلط ہے بہت سے مسائل جو ہے وہ اپنے آپ کو بار بار پیش کرتے اور بار بار پیش ہوتے کیونکہ یہ مشہور ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرایا کرتی مگر لوگ بھول جاتے تاریخ میں ہمارے لیے سبق ہے ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تاریخ کی سیر کرو اور سبق کو حاصل کرو اص ہاشی بلدین کا فروزوی نندونی اولیا کیا کافروں نے گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے کہ نا جہنم نہ ملن کا ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے نزل مہمان نوازی بدمسیبوں کے لیے تو اس میں تمام غیر اللہ کو اولیاء بنانے والے ہیں وہ جن کو غیر اللہ کی دوستی نے اللہ بھلا دیا وہ دوستی تو ممانت والی ہے ہی نہیں جس دوستی سے اللہ یاد آئے اگر آپ اللہ والوں کی دوستی کریں گے تو اللہ اور زیادہ یاد آئے گا یہ تو بری بات نہیں ہے اللہ کے علاوہ کون سے دوست برے دوست ہیں جو اللہ کو بھلاتے ہیں اسی لیے آدمی بھولتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو دنیا دار دنیادار خاص جسے آخرت پر یقین نہیں وہ کہتا ہے دنیا میں اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا اب تو ہماری امریکہ کے اندر بھی کوٹھی ہے اور امریکہ کے اندر بھی تعلقات ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہر اعتبار سے دنیا کی زندگی میں جو مختلف مشکل موڑ سکتے ہیں سیاستدان اور دوسرے تیسرے دانشور ہمارے دوست ہیں اب ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے معذ اللہ تفصیل اللہ شیطان اسے یہ تھبکی دیتا ہے اب وہ اللہ کو مکمل بھول جاتا ہے اور اس کی نا دیدنی ہوتی اور اسی طرح سے وہ بد نصیب مسکھ جو سمجھتا ہے کہ میرا بابا مرنے کے بعد فرشتوں کے اندر اور نیک روحوں کے اندر شامل ہو کر جگہ جگہ پھر رہا ہے اور مشکل کشا اور حاجت روا ہو گیا ہے اسے بھی کسی کی ضرورت نظر نہیں آتی بہرحال صرف کسی قسم کا ہو جو بھی اولیائی جو بھی دوستی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل کی ضرورت کو ختم کر دے وہ انسان کو قاصر کرنے والی ہے قرآن کہتا ہے کہہ کہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں میں وہ لوگ نہ بتلاؤں جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں امال کے اعتبار اللہ جینا وہ لوگ حیات الدنیا جن کی ساری ساری, ساری ساری کوشش دنیا کی حیات کو سنوارنے میں گزر گئی رہ سبول اور انہیں یہ گمان ہے سنا کہ وہ نیک کام کر رہے حالانکہ ان کے تمام کے تمام کام وہ سب اس دنیا کو سوارنے کے لیے دن اور رات اپنی توانائی کھپانا کافرو بھی آیات اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالی اپنے رب کی آیات کا وہ اور اس کی ملاقات کا فادی وقت تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے فلاں یوم القیامتی وزن اب قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے ترازو قائم نہ کیا جائے گا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو کپڑ میں بہت ہیں جو کہ دنیا کے اندر ایک بہترین نظام بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ بہت سے مفقرین ہوں گزرے اور انہوں نے اس کے لیے بے شمار محنت کی دنیا میں غربت کا علاج چاہتے ہیں دنیا میں بیماری کا علاج چاہتے ہیں دنیا دین صافی کا علاج چاہتے ہیں دنیا میں قومی منافرت کا علاج چاہتے ہیں اور وہ بڑی کوششیں کرتے ہیں اور یہ ساری کوششیں دنیا بنانے والے اور دنیا کو چلانے والے جس نے انہیں چلایا اور ان کے ارد گرد پوری دنیا کو ایک لا اینڈ آڈر میں مشقر کیا اور انتہا درجے کا توازن ہر چیز میں قائم کیا اس سے قطع رہنمائی لینے کی کوئی تکلیف نہیں کرتے یہ سب ان کی اپنی عقل ہوتی یہ عقلانی لوگ ہیں فلسفی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مفکرین ہیں جو دانشور کے نام سے جانے جاتے ہیں جو مختلف تحریکوں کی شکل میں اور مختلف فکروں کی شکل میں ابھرتے رہتے ہیں اور عیسائیوں میں بہت پائے جاتے ہیں مسلمین میں بھی نام کے اسلام کے ساتھ ساتھ ایسے سیکولر لوگوں کی کافی بہتاط ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ عیسائیت یہودیت نفرانیت اسلام اور میوسیت سب کو ملا کر تمام مذاہب جو ہیں ان کی عزت کی جائے اور ایک ایسا ملغوبہ تیار کیا جائے کہ جس میں ہر کوئی خوش اور راضی ہو یہ خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں اور اس میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے اور نے کہا جو شخص کے قرآن و سنت سے پوچھے بغیر نیکی ایجاد کرتا ہے جذبہ اس کا نیک ہے وہ نیکی کرنے کی نیت رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے مگر اس کا طریقہ کار سنت کے مطابق نہیں ہے قرآن و سنت سے اس کا حال نہیں پوچھتا بلکہ وہ اپنے ہی انداز سے اپنی فکر پر اسے مرتب کرتا ایسی نیک نیتی حقیقتاً نیت کے اعتبار سے بھی داغدار ہے اور اعمال کے اعتبار سے بھی برباد کل ہے مگر اصلاً یہ آیت کفار کے لیے الزین کافر بھی آیا ربیہم وہ لوگ کافر ہیں اللہ کی آیات کے کیونکہ جو دنیا میں اچھے کام کرنا چاہتا ہے یحسنون سنو نہ میں ایک کام کرنے چاہتا ہے غربت دور کرنی چاہتا ہے بے انصافی ختم کرنی چاہتا ہے اور غریبوں تک دوائی روٹی کپڑا مکان پہنچانا چاہتا ہے دنیا سے کالے اور گوڑے کا فرق مٹانا چاہتا ہے جو بھی اچھے کام چاہتا ہے وہ اچھے کام کرنے والا سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والے سے کی بے پرواہ ربص الجلال ولی کرام سے جو اس کا محسن عظیم ہے دنیا میں تمام اچھے کام اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اس کے سارے کام اچھے ہیں اس کے نام بھی اچھے ہیں جو اس سے بے پرواہ ہے وہ شخص بے انصاف ہے جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس دنیا کے اندر وہ دیکھتا نہیں کہ یہاں سورج کا ایک نظام ہے یہاں پر ہواؤں کا ایک نظام ہے یہاں پر زمینوں کا ایک سلسلہ ہے اس سے غذا اگنے کا ایک سلسلہ ہے انسان کی زندگی اور موت ہے انسان کی بیماری اتے بیماری کے لیے بی سیوں اللہ تعالیٰ نے ادبیہ جو ہیں وہ انسان کو مہیا کی ہے اسی طرح سے انسان کی تمام ضروریات کے لیے جن میں سب سے پہلی ضرورت سانس ہے اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی آکسیجن مہیا کی اتنا بڑا فلیاز ہے کہ اپنے دشمنوں کو جو دن اور رات اللہ کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کا گھر گرا دیں گے یہی کہنا مراد ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ پر حملہ کریں گے یہ ابراہ ہے دور جدید کا یہ بش یہ حدیث اسمن یہی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ دے گا کوئی زیادہ اس کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت اسے نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے بے گارت ہے یہ فیلر ہے ایک کے بعد دوسرا فیلر چھوڑتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا فیلر چھوڑتا ہے مگر اسے نظر آتا ہے کہ آگے تو مردے ہی مردے بولتے کوئی نہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی آکسیجن دیتا ہے امریکہ کی آکسیجن امریکہ نے خود پیدا نہیں کی نہ ہوا میں اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی اس نے کوئی مشینری ایجاد کرنے کا سوچا بھی ہو تصور بھی نہیں کیا اتنا مہربان اتنا عظیم اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے بغیر اس سے راستہ لیے بغیر کون دنیا میں اچھے کام کر سکتا ہے اور پھر بھی اگر اپنے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے تو بال اعمال بدترین اعمال اسی شخص کے ہیں اور اس کے لیے قیامت کے دن وزن بھی بنا قائم کیا جائے گا صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن تر رجول العظیم اصلیم بہت بڑا بہت موٹا ہوگا قیامت کے دن اور اس کا وزن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہ اٹھے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے ذالک جزاؤہم جہنم یہ جو ہیں اسی لیے ان کی جگہ جہنم ہے دماغ کا جو انہوں نے کفر کیا وہ تقور آیاتی و رسولی حض ہوا اور انہیں ہماری آیات کو اور ہمارے رسل کو ٹٹھا بنایا لازم ہے کہ جو شخص خود اچھائی کرنے کا دعوے دار ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کا مقابل ہے وہ بھی اچھائی کے دعوے دار ہیں اور وہ سچے دعوے دار ہیں دنیا پر تمام انبیاء اور رسل اچھائی پھیلانے کے لیے مبوس ہوئے بلہ انبیاء علی مصطاط والسلام صرف اور صرف اسلح کے لیے آتی اور اسی لیے علماء نے کہا جہاد ہو دعوت ہو میڈیا ہو یا دنیا کا کو کوئی میدان اہم ایمان کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان کی شورا کو ان کے علماء کو ان کے کمانڈروں کو ان کے دانشوروں کو یہ بیٹھ کر سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم قدم عملی اٹھانے لگے ہیں اگر قدم اہم ہے تو کیا اس کے بعد اصلاح میں اضافہ ہوگا یا کہیں فساد میں اضافہ کا باعث تو نہیں بنے گا ہمارا یہ کرم باوجود اس کے نیت نیک ہے طریقے کار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا ہے مگر اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقے کار نہیں بلکہ کوئی دوسرا ہو اور اس طریقے کار کے استعمال سے بجائے اس کے کہ فساد کم و فساد پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے اس لیے ہمیشہ اصلاح پر منتج ہوتا ہے ان کا ہر کام اور وہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ کام کرتے ہیں بہت زیادہ سوچ و بچار اور تدبر و تفکر کے بعد کام کرتے جیسے کسی نے شیخ المانی سے پوچھا میں ان کی کیس سن رہا تھا کہ شیخ قاب بن اشرف کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا اب تو کوئی اقاب ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو قتل کرنے والا کون ہے یہ سنت جو ہے مردہ ہو چکی سے کون زندہ کرے گا تو شیخ البانی اس پر سیخ پا ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے سنت نہیں ہے جس طرح تم سوچتے ہو اس کو قتل کروانے والا رسول کریم تھے صلی اللہ علیہ و وسلم وہ امیر الملین تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے علیہ السلام انہوں نے یہ کام تدبر و تفکر سے اپنے ایمان کی روشنی میں پوری طرح سے مکمل سوچ سمجھ کر کروایا تم خود اٹھ کر جو مرضی جس کو مرضی قتل کر دے بے شک قتل کرنے والا گستاخ رسول کو قتل کرے گا اور قتل کرنے والا خود مخلص ہوگا مگر اس قتل کے بدلے انہوں نے کہا اگر تمہارے دس قتل کیے گئے اور پھر بھی تم ان کے نرمی سے نہ بچ سکے کہ مزید اپنے قتل ہونے سے بچوا سکو تو یہ سنت ترقیہ کس طرح کا ہوگا اس لیے ہر کام کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اصلاحی طریقہ ہوتا ہے تو جو شخص اصلاحی پیغام لے کر اٹھتا ہے اور اس کے پاس و سنت نہیں ہے اس کے پاس کوئی اور چیز ہے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ کھڑا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے والا ہے اور اسی لیے اس کے لیے اللہ تعالی نے دل اخترین یہ جاوید غامدی ہے یہ طاہر القادری ہے یہ گمراہ آئمہ ہیں یہ سب اصلاح کے نام سے اٹھے یہ اچھے کام پھیلانے کے لیے اٹھے اور ان کا طریقہ کار نبیت اقر صلی اللہ علیہ و وسلم کے طریقہ کار سے اتنا دور ہے جتنی سفیدی سیاہی سے دور ہے جتنی زندگی موت سے دور ہے جتنا دن رات کی تاریکیوں سے دور ہے تو اس واسطے یہ مقابل ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے بال اکثرین آمالا فرمایا کہ ان کے لیے قیامت کے دن وزن نہ قائم ہوگا کیونکہ انہوں نے آیات کو اور ہمارے رسول کو ٹٹھا بنایا اور وہ لازمی کہ جب ان پر پیغام پیش کیا جائے گا تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے رد کریں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ تو دنیا میں ایک ہی راستہ وہ راستہ بیان ہو گیا اگلی آیات میں اللہ ہمیں ان کرے آمین ان اللہ دینا آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے لوام صالحات اور ان کا ایمان اعمال کی شکل میں ظاہر ہو گیا کانت لہم جنات الفردوس مزولا ان کے لیے فردوس کی جنات باغات جو ہیں وہ مہمان نوازی ہے اللہ ہمیں ان میں سے کرنا آمین. آمین تو اس میں خوبی یہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ایمان کی تطبیق کی عملی زندگی میں جس بھی حیثیت میں تھے ہر شخص کی ایک حیثیت نہیں ہے کچھ شخص ہیں کہ ان کی بات بہت سے لوگ مانتے کچھ شخص ہیں کہ وہ اپنی بات زیادہ لوگوں کو نہیں منوا سکتے ان کا رول اس سوسائٹی میں تھوڑا وزن رکھتا ہے کچھ لوگوں کا زیادہ وزن رکھتا ہے تو جتنی کس کی استطاعت ہے جس قدر اسی قدر وہ اللہ کے ہاں مشغول ہے کل حکوم و کل حکم و کل حکوم مشغول فرمات میں چاہے ہر کوئی راہ ہے رائی ہے اور ہر کوئی مسئول ہے پوچھا جائے گا اپنی رائی کے بارے میں تو رائی اب کسی کی کتنی ہے یہ وہ خود جانتا ہے تو وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد امال صالحہ کے کرنے والے تھے وہ ایمان ایمان نہیں ہے جو اعمال سے خالی ہو وہ کیسا ایمان ہے اللہ پر کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہ ہو یہ ایمان کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ ایک شخص ان سب واقعات پر تبصرہ نہ کرے مسلمین کا خون ہو جائے اور مسلمین کی توہین ہو جائے اور ہر وقت اسلام کو گالیاں نکالی جائیں اور اس کے خطبات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضائل سنائے جانے پر بس مشتمل ہو وہ فضائل سنا رہا ہو کہ وجو کے یہ فضائل ہیں اسباب کے یہ فضائل ہیں ہم فضائل کے انکار کرنے والے نہیں ہیں آز اََ اللہ حاضہ مگر اللہ کے بندو اس میں حصہ ڈالو ہزب اللہ کے ساتھ اپنا نام لکھوا لو یہ وقت ہے جس نے حزب اللہ کے ساتھ اپنا نام نہ لکھوایا وہ ہزب المناسقین میں نہ لکھا جائے یا حزب اللہ ہوگی یا ہزب الشیتان ہوگی جو ٹکراؤ ہونے والا ہے جو نظر آ رہا ہے حالات جس طرف مڑ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب دینہ اسی طرح سے ہوگا کہ دو خیمے جو بن رہے ہیں وہ خیمے اب سمٹ سے جا رہے ہیں جن کی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی کہ فتن ہوں گے اتنے فتن ہوں گے کہ حتیہ حتیہ کے لوگ یسیر والا قلبین دو دلوں پر ہو جائیں گے ایک ایسے دل ہوں گے کہ سنگ مرمر کی طرح سفید کہ وہ ہر فتنے کا انکار کریں گے تو اللہ ان کے دلوں کو سنگ مرمر کی طرح سفید کر دے گا اور فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا ایک وہ دل کے جن کے اندر فتنہ کالا نشان ڈالے گا یہاں تک کہ وہ اونٹھے برتن کی مانند ہو جائیں گے اللہ محفوظ رکھے عامد اور اسی طرح سے فرمایا کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک خیمہ نفاق کا اور ایک خیمہ ایمان کا خیمہ حتیہ کہ آخری انتہا یہ ہوگی کہ ایمان کے خیمے میں لا نفاق آ فیم لا کے بعد نفاق نقرہ ہے اور منسوب ہے عربی جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ جنس کی نفی ہو رہی ہے جیسے لا خلاح کوئی نماز نہیں نہ فرض نہ نفل سوائے اس کے کہ فاتحہ پڑی جائے اسی طرح سے لا نفاق فیہم ان میں جن سے نفاق جاتی رہے گی اور نفاق کا وہ بدنفی خیمہ ہوگا کہ لا ایمان فیہم ان میں ایمان نہ رہے گا آج ہی سے ابھی سے جو عمل کی ٹھان رکھی ہے کر گزری ہے علمائے حقہ کی سرپرستی میں فرمایا خالدین افیحا اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یا بونا انہا اس سے کبھی ان حالات سے پھرنا نہ چاہیں گے یہ بھی عجیب خوش قسمتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرما رہے ہیں. ایک تو جنت الفردوس ہے جو درمیانی جنت ہے اور اعلیٰ جنت ہے اس سے سب نہریں پھوٹتی ہیں اور یہ جنت کا بہترین مقام ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکتانے نہ دے گا کبھی کبھی اکتا پیدا نہ ہوگی کبھی اس مقام سے کسی اور مقام کی طرف سفر کرنا یا چلے جانا یا منتقل ہونا یہ ان کے دل میں تصور بنا آئے گا جنت دن بدن محبوب ہوتی چلی جائے گی اور بس محبوب ہی رہے گی کل لو تان البہر کلیمات بہ قبلا کلیمات و ابی و لو فرمایا کہ اگر یہ سمندر سیاہی ہو جائیں اللہ رب العزت کے کلمات کو اللہ تبارک و تعالی کے اسمائے حسنہ کو اللہ تبارک و تعالی کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کی حکمتوں کو اور اللہ کی برائیوں کو اور اللہ کی خوبیوں کو لکھنے کے لیے لانا کی دل تو یہ سارے سمندر جو سیاہی بنے یہ سیاہی ختم ہو جائے قبل ان تن فدا کلیمات ہو قبل اس کے کہ اللہ کے کلمات جو ہیں وہ پورے ہوں النا ہی مدد ہم اس طرح کے اور سمندر کیوں نہ لے؟ تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور اس کی عظمت اس کی خوبیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفوں کا حق کبھی ادا ہو سکتا اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا و لو ان معطل اور اقلام اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں سب کل میں بن جائیں ودی با بھی سب آٹو اب ہو اور یہ سمندر اس کے بعد اس جیسے سات سمندر اور ماں نافذت کلمات اللہ اللہ کے کلمات کبھی نہ ختم ہو گئے اور یہ سب ختم ہو جائیں گے فکیم اصل میں بات یہ کہ اللہ زبردست یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بش بکتا ہے بش قتل کرتا ہے عطا ترک بن بن کے دکھاتا ہے یہ سب کیا ہے اللہ رب العزت کے لیے کن فقون ہے یہ سب اللہ نے پیدا کیے سب کا سانس چلانے والا اللہ ہے آج اللہ تعالی ان پر فالغ تاری کر دے ان پر مرغی تاری کر دے اللہ انہیں رشا کر دے کیا یہ بچ سکے گے کبھی بھی بچ سکتے ہمارا امتحان کیونکہ ایمان بالغیب کا اللہ تعالی نے بہت کچھ الزامہ دینا ہے جو ذکر ہو چکا اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو ہم سوچ سکتے تو ایمان بالغیب میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جو کہ انقریب ضر حاضر میں اور سامنے آنے والی چیزوں میں ہمیں بھی دکھائی دینے والا ہے کیونکہ موت سب کے ساتھ ہے نہ جانے کس, رب، کس کی آنے والی کل فرما دیجیے انا بشرسوں <نِسْلُكُم> کے سوائے کچھ نہیں کہ تمہارے جیسا بشر ہو یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے میں تمہیں میں سے ایک ہوں یو ہا میری طرف وہی کی جاتی ہے ان یہ کہ ان ماں اللہ واحد بہی یہ کی جاتی ہے انا ماں پیدا کرتا ہے کہ حقیقی بات اصل بات یہ ہے کہ الہ حکم الہ واحد سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے تم نے عبادت کسی اور کی نہیں کری یہ بات پلے باندھ کہ ایک الہ کی عبادت کرنا ہے پمن کا نا یار خو پس جو کوئی یقین رکھتا یرجو یہاں یقین کے مقوم میں جو کوئی یقین رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا فل عملہ وہ نیک امال کرے وہ ایمان فلسفہ نہ ہو اس کا کہ ایمان پر باتیں کرنی تو بہت جانتا ہو پی ایچ ڈی بھی اس نے کی ہو ایک نہیں کئی ایک پی ایچ ڈی کتابیں اس کی بازار میں پھیلی ہو اور فتوا تو دینا بس اسے مہارت حاصل ہو صرف یہ باتوں تک نہیں ہے بلکہ پل یا عمل عمل اعمال چاہیے اس کے مطابق پورے کے پورے جو تقاضا کرتی ہے توحید جو اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو غیر اللہ کی عبادت سے خالی ہو جس کا ذکر آگے آ گیا غلط میں عبادت احادہ اور اپنے رب کی عبادت میں احاطہ نہ ہے کوئی ایک چھوٹا بڑا شریک نہ کرے جب بھی عبادت کرے تو دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیں نیت تو خالص ہے کیونکہ اس میں ریا بھی مطلوب ہے ان آیات کے تحت مفسرین ریا سے متعلق بہت احادیث لائے ہیں کہ دل میں جھانک کر دیکھ لیں تو عبادت جو کر رہا ہے درس دے رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کہیں گفتگو کر رہا ہے دین کے لیے ذرا بھر بھی شیخی شامل حال نہ ہونے پائے ذرا بھر بھی یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے برباد کن ہے یہ چیزیں بلکہ خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرا یہ کہ کا طریقے کار صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کا ہو اور پھر تعظیم صرف اللہ کی ہو اور محبت صرف اللہ کی ہو اس عمل کے لیے عمل عبادت نہیں بنے گا کوئی عمل بھی عبادت نہیں جب تک کہ انتہائی تعظیم اللہ کے لیے نہ ہو دل میں اور انتہائی محبت نہ ہو جب انتہائی محبت انتہائی تعظیم کسی اول کے لیے ہو جائے تو خیر اللہ کی عبادت ہے مثلاً یہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جانا اور ترانہ بجایا جانا اس کے بعد لوگوں کا کھڑے ہونا یہ بہت کچھ مشاوے ہے عبادت سے اور یہ قومی شعار کی شکل اختیار کر چکا حالانکہ مسلمان قوموں کا شعار ہم تو سنا ہے ان کا شعار جو ہے قومی ترانہ ترانے کا نام بھی غلط ہے ترانے کا نام اسلامی ترانہ رکھنا نصیب نہیں ہوا بلکہ جان بوجھ کے شاید ایسا کیا گیا ہے قومی ترانہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس سے دھوکہ دیا جاتا ہے وہ الفاظ اور ان کا کھلا ہوا بیان اس سے بالکل آپ نہیں نکال سکتے نکالیں گے تو زبردستی نکالیں گے یا بست نکالیں گے اور پھر یہ جب ترانہ بجایا جاتا ہے تو موسیقی استعمال ہوتی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی ہے اور پھر اس موسیقی کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونا یہ ادب اور قیام اور کنوٹ خاموشی اور بالکل بے حس و حرکت کھڑے ہونا یہ عبادت سے سخت مساو اس طرح ان چیزوں کے بارے میں اہل ایمان کو سینسیٹیو ہونا چاہیے انہیں پوچھنا چاہیے والا سے عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کے سب سے بڑے دور وہ یہ ہے کہ انتہا درجہ محبت اور انتہا درجہ عظمت اور پھر ہر وہ کام جو سوائے اللہ کے کسی کے لیے لائق نہ ہو وہ غیر کے لیے کرنا عبادت ہے بس یہ ایک موٹا اصول ہے جیسے فرما ہی قان تین اللہ کے لیے قانتین کھڑے ہو جاؤ قانتین کی ابن کثیر کہتے ہیں کہ مفسرین کرام نے متقدمین نے جو تفسیر کی اس کا ملخص یہ ہے تعین اطاط گزار ہو کر ساکتین خاموش ہو کر خاشعین ڈرتے ہوئے اگر یہ خوشبو اور اس کے بعد دل کو سکوت اور احتراماً کھڑے ہونا ہے تو یہ قیام سے بہت مشاب ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے شاہ خلوانی نے اس کی تصحیح کی کہ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعی کہ ہم دنیا بھر میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مگر ان کے آنے پر ہم ہر برض کھڑے نہ ہوتے تھے اس لیے کہ ہم یہ جانتے تھے کہ وہ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور فرمایا تم میں سے جو کوئی یہ پسند کرے کہ اس کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جایا کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے اور پھر یہ ترانے کے لیے کھڑے ہونا اور یہ ساز اور اس کے بعد قومی گیت اور پھر وہ ایک شیا اور پھر اس کے ساتھ پوری تاریخ یہ سب کچھ قومیت کی حمیت اور غیرت پیدا کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف اسلام کی غیر سے سرشار ہو جائیں تو الحمدللہ قوم کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا مسلم ہی ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی قوم کو کبھی چھوڑ دیتا ہے قوم کا جتنا غم گسار اور جس قدر قوم کا اچھا چاہنے والا ایک مسلم اللہ کا عابد اور اللہ کے عابدین لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ کبھی بھی نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہے سنے میں سے حق بات کو دل میں جگہ دینے عمل کی زینت بنانے اور اس پر جے رہنے کی توفیق عطا دار فرمایا